وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّحْقُ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ علم إِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ اور انہوں نے کہا بس یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے ہم مرتے اور زندہ ہوتے ہیں اور ہمیں بس زمانہ ہی حلاک کرتا ہے اور انہیں اس کا کوئی علم نہیں وہ تو بس گمان کرتے ہیں اور جب ان پر ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں جو واضح ہوتی ہیں تو ان کی دلیل بس یہی ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ داداؤں کو لاؤ یو کم سم یو میتھ کم سم یو ملکی اے نبی آپ کہہ دیجئے اللہ ہی تمہیں زندہ کرتا ہے پھر وہی تمہیں مارتا ہے پھر وہی تمہیں روز قیامت جمع کرے گا جس میں کوئی شک نہیں اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَضِّ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذِنْ يَخْسَرُ الْمُبِطِلُونَ اور اللہ ہی کے لئے آسمان اور زمین کی بادشاہی ہے اور جس دن قیامت برپا ہوگی اس دن باطل پرست خسارے میں رہیں گے وَتَرَا كُلَّ أُمَّتٍ جَاثِيَةٌ وَتَرَا كُلَّ, كُلَّ أُمَّتٍ جَاثِيَةٌ كُلُّ أُمَّتٍ تُدْعَا إِلَىٰ كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ اور آپ ہر امت گٹھنوں کے بل کے بل گری دیکھیں گے ہر امت اپنے نام اعمال کی طرف بلائے جائے گی انہیں کہا جائے گا آج تمہیں ان اعمال کا بدلہ دیا جائے گا جو عمل تم کرتے رہے تھے <سطور> کہا جائے گا یہ ہماری کتاب ہے یہ تمہارے مطالق سچ سچ بولتی ہے بلا شبہ ہم لکھواتے تھے جو تم عمل کرتے رہے تھے فَأَمَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّانِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينِ لیکن جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو اللہ انہیں اپنی رحمت مطلب جنت میں داخل کرے گا یہی واضح کامیابی ہے اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کے طرف یہ دہریہ اور ان کے ہم نوا مشرقین مکہ کا قول ہے جو آخرت کے منکر تھے وہ کہتے تھے کہ بس یہ دنیا کی زندگی ہی پہلی اور آخری زندگی ہے اس کے بعد کوئی زندگی نہیں اور اس میں موت و حیات کا سلسلہ محض زمانے کی گردش کا نتیجہ ہے جیسے فلاسفہ کا ایک گروہ کہتا ہے کہ ہر چھتیس ہزار سال کے بعد ہر چیز دوبارہ اپنی حالت پر لوٹ آتی ہے اور یہ سلسلہ بغیر کسی ثانح اور مدبر کے از خود یوں ہی چل رہا ہے اور چلتا رہے گا اس کی کوئی ابتدا ہے نہ انتہا یہ گروہ دوریہ کہلاتا ہے وہوالے حوالے ابن کثیر ظاہر بات ہے یہ نظریہ اسے عقل بھی قبول نہیں کرتی اور نقل کے بھی خلاف ہے حدیث قدسی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابن آدم مجھے ایزا پہنچاتا ہے زمانے کو برا زمانے کو برا بھلا کہتا ہے اس کی طرف افعال کی نسبت کر کے اسے برا کہتا ہے حالانکہ زمانہ بجائے خود کوئی چیز نہیں میں خود زمانہ ہوں میرے ہی ہاتھ میں تمام اختیارات ہیں رات دن بھی میں ہی پھیرتا ہوں بحوالے صحیح البخاری حدیث نمبر چار ہزار آٹھ سو چھبیس و صحیح مسلم حدیث نمبر دو پھر یہ ان کی سب سے بڑی دلیل ہے جو ان کی کٹ ہجتی کی مظہر ہے پھر ظاہر آیت سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ ہر گروہ ہی چاہے وہ امبیا کے پیروکار ہوں یا ان کے مخالفین خوف و دہشت کے مارے گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوں گے بھوال فتح القدیر تا آن کے سب کو حساب کتاب کے لیے بلایا جائے گا جیسا کہ آیت کے اگلے حصے سے واضح ہے پھر اس کتاب سے مراد و رجسٹر ہیں جن میں انسان کے تمام اعمال درج ہوں گے ووضع زمر ظمر نمبر انہتر اعمال نامے سامنے لائے جائیں گے نبیوں اور شہداء کو گواہی کے لیے پیش کیا جائے گا یہ ن... یہ اعمال نامے انسانی زندگی کے ایسے مکمل ریکارڈ ہوں گے کہ جن میں کسی قسم کی کمی بیشی نہیں ہوگی انسان ان کو دیکھ کر پکار اٹھے گا کہف آیتمبر یہ کیسا اعمال نامہ ہے جس نے چھوٹی بڑی چیز کسی کو بھی نہیں چھوڑا سب کچھ ہی تو اس میں درج ہے پھر یعنی ہمارے علم کے علاوہ فرشتے بھی ہمارے حکم سے تمہاری ہر چیز نوٹ کرتے اور محفوظ رکھتے تھے پھر یہاں بھی اعمال یہاں بھی ایمان کے ساتھ عمل صالح کا ذکر کر کے اس کی اہمیت واضح کر دی اور عمل صالح وہ اعمالِ خیر ہیں جو سنت کے مطابق ادا کیے جائیں نہ کہ ہر وہ عمل جسے انسان اپنے طور پر اچھا سمجھ لے اور اسے نہایت اہتمام اور ذوق و شوق کے ساتھ کرے جیسے بہت سی بدعات مذہبی حلقوں میں رائج ہیں اور جو ان حلقوں میں فرائض و واجبات سے بھی زیادہ اہمیت رکھتی ہیں اسی لیے فرائض و سنن کا ترک تو ان کے ہاں عام ہے لیکن بدعت کا ایسا التظام ہے کہ اس میں کسی قسم کی کوتاہی کا تصور ہی نہیں ہے حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعات کو شر العمور ترین کام قرار دیا ہے پھر رحمت سے مراد جنت ہے یعنی جنت میں داخل فرمائے گا جیسے حدیث میں ہے اللہ تعالیٰ جنت سے فرمائے گا اور ہم بہوالے صحیح البخاری حدیث نمبر چار ہزار آٹھ سو پچاس تو میری رحمت ہے تو میری رحمت ہے تیرے ذریعے سے تیرے اندر داخل کر کے میں جس پر چاہوں گا رحم کروں گا پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں وا ان م اللذین كفروا افلم تكن آیاتي تتلى عليكم فاستكبرتم و كنتم قوما مجرمين اور ہاں جن لوگوں نے کفر کیا ان سے کہا جائے گا کیا پھر تم پر میری آیات تلاوت نہیں کی جاتی تھی؟ تو تم نے تکبر کیا اور تم مجرم لوگ تھے وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَسَّاعَةِ إِنَّ ظن ضُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيقِنِينَ اور جب تم سے کہا جاتا کہ بلا شبہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں تو تم کہتے تھے ہم نہیں جانتے قیامت کیا ہے ہمیں قیامت کا یوں ہی خیال سا آتا ہے اور ہم اس پر یقین نہیں کر سکتے وَبَدَى لَهُم اور ان کے سامنے ان کے عامال کی برائیاں ظاہر ہو جائیں گی اور انہیں وہ عذاب گھیر لے گا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنسَكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّاغُ وَمَا لَكُمْ مِّن نَّاصِرِينَ اور ان سے کہا جائے گا آج ہم تمہیں بھول جائیں گے جیسے تم اپنے اس دن کی ملاقات کو بھول گئے تھے اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہے اور تمہارا مددگار کوئی نہیں ذالکم بئنکم اتخذتم آیات اللہ ہزوا وغرتکم الحیات الدنیا فالیوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون یہ اس لیے کہ بے شک تم نے اللہ کی آیات کو مذاق بنا لیا اور تمہیں دنیاوی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا تھا لہذا آج وہ اس آگ سے نہیں نکالے جائیں گے اور نہ ان سے اللہ کو راضی کرنے کا مطالبہ ہی کیا جائے گا چنانچہ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں کا رب ہے اور زمین کا رب ہے جہانوں کا رب ہے اور آسمان اور زمین میں اسی کے لیے بڑائی ہے اور وہی نہایت غالب خوب حکمت والا ہے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف یہ بطور توبیخ کے ان سے کہا جائے گا کیونکہ رسول ان کے پاس آئے تھے انہوں نے اللہ کے احکام انہیں سنائے تھے لیکن انہوں نے پرواہ ہی نہیں کی تھی پھر یعنی حق کے قبول کرنے سے تم نے تکبر کیا اور ایمان نہیں لائے بلکہ تم تھے ہی گناہگار پھر یعنی قیامت کا وقوع محض ضن و تخمین ہے ہمیں تو یقین نہیں کہ یہ واقعی ہوگی پھر یعنی قیامت کا عذاب جسے وہ مذاق یعنی ہونا سمجھتے تھے اس میں وہ گرفتار ہوں گے پھر جیسے حدیث میں آتا ہے اللہ اپنے بعض بندوں سے کہے گا کیا میں نے تجھے بیوی نہیں دی تھی کیا میں نے تیرا اکرام نہیں کیا تھا کیا میں نے گھوڑے اور بیل گھوڑے اور بیل وغیرہ تیری ماتحتی میں نہیں دیے تھے تو سرداری بھی کرتا اور چنگی بھی اصول کرتا تھا وہ کہے گا ہاں یہ تو ٹھیک ہے میرے رب اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کیا تجھے میری ملاقات کا یقین تھا وہ کہے گا نہیں اللہ تعالیٰ فرمائے گا فعنی بحوال صحیح مسلم حدیث سمبر دو ہزار نو سو اٹھاسٹھ مطلب بس آج میں بھی تجھے جہنم میں ڈال کر چھوڑ دوں گا جیسے تو نے مجھے چھوڑ دیا تھا پھر یعنی اللہ کی آیات و احکام کا استحضاء اور دنیا کے فریب و غرور میں مبتلا رہنا یہ وہ یہ دو جرم ایسے ہیں جنہوں نے تمہیں عذاب جہنم کا مستحق بنا دیا اب اس سے نکلنے کا امکان ہے اور نہ اس بات ہی کی امید کہ کسی موقع پر تمہیں توبہ اور رجوع کا موقع دے دیا جائے اور تم توبہ و معذرت کر کے اللہ کو منا لو لستر أي لا يسترضون ويطلب منهم الرجوع إلى طاعة الله لأنه يوم لا يقبل فيه توبة ولا تنفع فيه معذرة ما هو عليه فتح القدير ثم جاسي حديث قدسي من الله تعالى فرماتها العظمة إزاري والكبرياء ردائي فمن نازعني واحدا منهما القيته في النار ما هو عليه سنن ابن ماجا حديث نمبر شار وسنن أبي داود حديث نمبر شار مطلب عظمت میری اظہار اور بڑائی میری چادر ہے پس جو ان میں سے کسی ایک کو بھی مجھ سے کھینچے گا میں اس کو آگ میں ڈال دوں گا پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں اور سامعین کرام یہاں ختم ہوتی ہے سورہ جاسیہ اور آغاز ہو رہا ہے سورہ احقاف کا تو سورت الاحقاف ایک مکی صورت ہے اس کے آیات ہیں پینتیس اور رکوع ہے چار تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہائیت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے حامیم حروف مقتعات جن کے معنی اللہ تعالی بہتر جانتے ہیں تنزین الكتاب من اللہ العزیز الحکیم اس کتاب کا نزول اللہ غالب و حکمت والے کی طرف سے ہے ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور اس کو جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے صحیح صحیح غرض و اور مقررہ مدت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ ان چیزوں سے اعراض کیے ہوئے ہیں جن سے انہیں ڈرایا گیا ہے۔ قل ارایتم ما تدعون من دون الله اروني ماذا خلقوا من الارض ام لهم شركون في السماوات اتوني بكتاب من قبل او اثر آپ <ت dictionaries> کہہ دیجئے بھلا بتاؤ تو جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو مجھے دکھاؤ کہ انہوں نے زمین میں سے کیا چیز پیدا کی ہے فی? یا ان کا آسمانوں میں کوئی حصہ ہے اس قرآن سے پہلے کی نازل شدہ کوئی کتاب یا علمی اثاثہ میرے پاس لاؤ اگر تم سچے ہو اور اس سے زیادہ گمراہ کون شخص ہے جو اللہ کے سوا اس کو پکارتا ہے جو اسے قیامت تک جواب نہیں دے سکتا جب کہ وہ ان کی پکار ہی سے غافل ہیں اور جب لوگ اکٹھے کیے جائیں گے تو وہ جھوٹے معبود ان کے دشمن ہوں گے اور وہ ان کی عبادت کے منکر ہوں گے اور جب ان پر ہماری واضح آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو کافر لوگ اس حق مطلب قرآن کے بارے میں جب کہ وہ ان کے پاس آ چکا کہتے ہیں یہ تو کھلا جادو ہے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف یہ فواتح سور یعنی حروف مقطعات متشابہات میں سے ہیں جن کا علم صرف اللہ کو ہے اس لیے ان کے معنی و مطالب میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے تاہم ان کے دو فائدے بعض مفسرین نے بیان کیے ہیں جنہیں ہم سورہ لکمان کے آغاز میں بیان کر آئے ہیں یعنی آسمان و زمین کی پیدائش کا ایک خاص مقصد بھی ہے اور وہ ہے انسانوں کی آزمائش دوسرا اس کے لیے ایک وقت بھی مقرر ہے جب وہ وقت موجود آ جائے گا تو آسمان و زمین کا یہ موجودہ نظام آسمان و زمین کا یہ موجودہ نظام سارا بکھر جائے گا نہ آسمان یہ آسمان ہوگا نہ زمین یہ زمین ہوگی سر ابراہیم آیت نمبر اڑتالیس جس دن زمین اس زمین کے سوا بدل دی جائے گی اور آسمان بھی پھر یعنی عدم ایمان کی صورت میں باعث حساب اور جزا سے جو انہیں ڈرایا جاتا ہے وہ اس کی پرواہ ہی نہیں کرتے اس پر ایمان لاتے ہیں نہ عذاب اخروی سے بچنے کی تیاری کرتے ہیں پھر تم بیمار اخبرونی یا ارونی یعنی اللہ کو چھوڑ کر جن بتوں یا شخصیات کی تم عبادت کرتے ہو مجھے بتلاؤ یا دکھلاؤ کہ انہوں نے زمین و آسمان کی پیدائش میں کیا حصہ لیا ہے مطلب یہ ہے کہ جب آسمان و زمین کے پیدائش میں بھی ان کا کوئی حصہ نہیں ہے بلکہ مکمل طور پر ان سب کا خالق صرف ایک اللہ ہے تو پھر تم ان باطل معبودوں کو اللہ کی عبادت میں کیوں شریک کرتے ہو پھر یعنی کسی نبی پر نازل شدہ کتاب میں یا کسی منقول روایت میں یہ بات لکھی ہو تو وہ لا کر دکھاؤ تاکہ تمہاری صداقت واضح ہو سکے بعض نے افیا من علم کی معنی واضح علمی دلیل کے کیے ہیں اس صورت میں کتاب سے نقلی دلیل اور افیاء من, من علم سے عقلی دلیل مراد ہوگی یعنی کوئی عقلی اور نقلی دلیل پیش کرو پہلی معنی اس کے اثر سے ماخوذ ہونے کی بنیاد پر پہلے معنی اس کے اثر سے ماخوذ ہونے کی بنیاد پر روایت کے کیے گئے ہیں یہ بقیت من علم پہلے انبیاء کی تعلیمات کا باقی ماندہ حصہ جو باقی باقی ماندہ حصہ جو قابل اعتماد ذریعے سے نقل ہوتا آیا ہو اس میں یہ بات ہو پھر یعنی یہی سب سے بڑی گمراہی یعنی یہی سب سے بڑے گمراہ ہیں جو پتھر کی مورتیوں کو یا فوج شدہ اشخاص کو مدد کے لیے پکارتے ہیں جو قیامت تک جواب دینے سے قاصر ہیں اور قاصر ہی نہیں بلکہ بالکل بے خبر ہیں پھر یہ مضمون قرآن کریم میں متعدد مقامات پر بیان کیا گیا ہے مثلا سورہ یونس آیت نمبر 29 سورہ مریم آیت نمبر 81 اور 82 اور سورہ انکبوت آیت نمبر 25 وغیرہ من الیات دنیا میں ان معبودوں کی دو قسمیں ہیں ایک تو غیر زی روح جمادات و نباتات اور مظاہر قدرت مطلب سورج آگ وغیرہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو زندگی اور قوت گویائی عطا فرمائے گا اور یہ چیزیں بول کر بتلائیں گی کہ ہمیں قطن اس بات کا علم نہیں ہے کہ یہ ہماری عبادت کرتے اور ہمیں تیری خدائی میں شریک گردانتے تھے بعض کہتے ہیں کہ زبان قعلی سے نہیں زبان حال سے وہ اپنے جذبات کا اظہار کریں گے عالم معبودوں کی دوسری قسم وہ ہے جو انبیاء ملائکہ اور صالحین میں سے ہیں جیسے عیسیٰ عزیر اور دیگر عباد اللہ صالحین ہیں یا اللہ کی بارگاہ میں اسی طرح کا جواب دیں گے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جواب قرآن کریم میں منقول ہے شیاطین بھی انکار کریں گے جیسے قرآن میں ان کا قول نقل کیا گیا ہے سورہ قصص آیت نمبر 63 ہم تیرے سامنے اپنے عابدین سے اظہار برات کرتے ہیں یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام یقونون افتراہ قل قل ان افتریتو فلا تملكون لي من الله شيئا واعلموا بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم بلکہ وہ کہتے ہیں اس نے یہ خود گھڑ لیا ہے۔ اپ کہہ دیجئے اگر میں نے یہ خود گھڑا ہے تو تم مجھے اللہ کے عذاب سے بچانے کا کوئی اختیار نہیں رکھتے جو گفتگو تم اس قرآن کے بارے میں کرتے ہو وہ اس کو خوب جانتا ہے وہ میرے اور تمہارے درمیان بطور گواہ کافی ہے اور وہ نہایت بخشنے والا خوب رحم کرنے والا ہے الم چبی دیا کہہ دیجیے میں رسولوں سے انوکھا نہیں اور میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا میں تو بس اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وہی کی جاتی ہے اور میں تو فقط صاف صاف ڈرانے والا ہوں <الظَّالِمِينَ> کہہ دیجیے بھلا بتاؤ تو اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہو اور تم نے اس کا انکار کر دیا تو تمہارا انجام کیا ہوگا اور بنی اسرائیل کا ایک گواہ اس جیسی کتاب اترنے کی گواہی دے چکا پھر وہ ایمان لے آیا اور تم نے تکبر کیا بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا اب چلتے ہیں آیات کی تفصیر کی طرف اس حق سے مراد جو ان کے پاس آیا قرآن کریم ہے اس کے اجاز اور قوت تاثیر کو دیکھ کر اسے جادو سے تعبیر کرتے پھر اس سے بھی نہراف کر کے یا اس سے بھی بات نہ بنتی تو کہتے کہ یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا گھڑا ہوا کلام ہے پھر یعنی اگر تمہاری یہ بات صحیح ہو کہ میں اللہ کا بنایا ہوا رسول نہیں ہوں اور یہ کلام بھی میرا اپنا گھڑا ہوا ہے پھر تو یقیناً میں بڑا مجرم ہوں اللہ تعالیٰ اتنے بڑے جھوٹ پر مجھے پکڑے بغیر تو نہیں چھوڑے گا اللہ تعالیٰ اتنے بڑے جھوٹ پر مجھے پکڑے بغیر تو نہیں چھوڑے گا اور اگر ایسی کوئی گرفت ہوئی تو پھر سمجھ لینا کہ میں جھوٹا ہوں اور میری کوئی مدد بھی مت کرنا بلکہ ایسی حالت میں مجھے مواخذ الہی سے بچانے کا تمہیں کوئی اختیار ہی نہیں ہوگا اسی مضمون کو دوسرے مقام پر اس طرح بیان فرمایا گیا ہے وَلَوْ تم میرے قطا ہے سر آیت نمبر چوالیس سے سینتالیس تک اور اگر یہ ہم پر کوئی بات بنا لیتا تو البتہ ہم اس کا داہنا ہاتھ پکڑ لیتے پھر اس کی شہرگ کاٹ دیتے پھر تم میں سے کوئی بھی اس سے روکنے والا نہ ہوتا پھر یعنی جس جس انداز سے بھی تم قرآن کی تکزیب کرتے ہو کبھی اسے جادو کبھی کہانت اور کبھی گھڑا ہوا کہتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے یعنی وہی تمہاری ان مضموم حرکتوں کا تمہیں بدلہ دے گا پھر وہ اس بات کی گواہی کے لیے کافی ہے کہ قرآن اسی کی طرف سے نازل ہوا ہے اور وہی تمہاری تقزیب و مخالفت کا بھی گواہ ہے اس میں بھی ان کے لیے سخت وعید ہے پھر اس کے لیے جو توبہ کر لے ایمان لے آئے اور قرآن کو اللہ تعالیٰ کا سچا کلام مان لے مطلب ہے کہ ابھی بھی وقت ہے کہ توبہ کر کے اللہ کی مغفرت و رحمت کے مستحق بن جاؤ پھر یعنی پہلا اور انوکھا رسول تو نہیں ہوں بلکہ مجھ سے پہلے بھی متعدد رسول آ چکے ہیں پھر یعنی دنیا میں میں مکے میں ہی رہوں گا یا یہاں سے نکلنے پر مجھے مجبور ہونا پڑے گا مجھے موتِ طبعی آئے گی یا تمہارے ہاتھوں میرا قتل ہوگا تم جلد ہی سزا سے دوچار ہوگے یا لمبی مہلت تمہیں دی جائے گی ان تمام باتوں کا علم صرف اللہ کو ہے مجھے نہیں معلوم کہ میرے ساتھ یا تمہارے ساتھ کل کیا ہوگا تاہم آخرت کے بارے میں یقینی علم ہے کہ اہل ایمان جنت میں اور کافر جہنم میں جائیں گے حدیث میں جو آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کی وفات پر جب ان کے بارے میں بعض لوگوں نے یہ شہادت دی کہ اللہ تعالیٰ نے اسے مکرم بنا دیا تو فرمایا بہوارے سے ہی ہل بخاری حدیث نمبر تین البخاری حدیث نمبر 3929 مطلب اللہ کی قسم مجھے اللہ کا رسول ہونے کے باوجود علم نہیں کہ قیامت کو میرے اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا اس سے کسی ایک معین شخص کے قطعی یقینی انجام کے علم کی نفی ہے اللہ یہ کہ ان کی بابت بھی نث موجود ہو جیسے عشرِ مبشرہ اور اصحاب بدر وغیرہ پھر اس شاہد بنی اسرائیل سے کون مراد ہے بعض کہتے ہیں کہ یہ بطور جنس کے ہے بنی اسرائیل میں سے ہر ایمان لانے والا اس کا مزداق ہے بعض کہتے ہیں کہ مکے میں رہنے والا کوئی بنی اسرائیلی مراد ہے کیونکہ یہ صورت مکی ہے بعض کے نزدیک اس سے مراد عبداللہ ابنِ سلام ہیں اور وہ اس آیت کو مدنی قرار دیتے ہیں صحیحین کی روایت سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے بہالِ صحیح البخاری حدیث نمبر 3812 ہزار و صحیح مسلم حدیث نمبر 2483 اسی لیے امام شوکاری نے اسی رائے کو ترجیح دی ہے علی ہی ایسی یا اسی جیسے اسی جیسی کتاب کی گواہی کا مطلب ہے تورات کی گواہی جو قرآن کے منزل من اللہ ہونے کو مسلزم ہے کیونکہ قرآن بھی توحید و معاد کے اس بات میں تورات ہی کے مثل ہے مطلب یہ ہے کہ اہل کتاب کی گواہی اور ان کے ایمان لانے کے بعد اس کے منزل من اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں رہ جاتا ہے اس لیے اس کے بعد تمہارے انکار و استقبار کا بھی کوئی جواز نہیں ہے تمہیں اپنے اس رویے کا انجام سوچ لینا چاہیے و صلی اللہ علیہ نبینا محمد وََیہ وصحب اجمعین